ہم بونا بچوں کے لیے سلائی کہانیاں اور بہت کچھ ڈبلو الحمدللہ ڈاٹ ڈاٹ والسلام الحمد من لا نبی جباد أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ وَالنُّ جُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ عَلَى لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظيم سورق العراف کی آیت نمبر چبن سے آج ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں اس سے پہلے جو آیات تھیں ان میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہوا اور یہ بتایا گیا شیطان کی اتباع اور تکبر کا انجام کیا ہے اب ان آیات میں انسان کو کائنات کی وسعتوں میں لے جایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے اس رب کو پہچان سکے جو ان وسعتوں کا خالق اور مالک ہے پر ان نرب بکول الذي الدی خلق فی صطی عیامن ثمتوالعرش بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا چھ دنوں میں پھر وہ عرش پر قائم ہو گیا بہت سی تہذیبوں میں کلدانی تہذیب مصری تہذیب رومی اور یونانی تہذیب ان تہذیبوں ان معاشروں میں آسمان کو خدائے اعظم اور زمین کو دھرتی ماں کا درجہ دیا جاتا تھا اور ان دونوں کی پوجا اور پرستش کی جاتی تھی قرآن بار بار بتلاتا ہے کہ آسمان اور زمین خالق تو کیا ہوں گے معبود تو کیا ہوں گے یہ تو خود مخلوق ہیں اور اپنے وجود پر بھی انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے ان کا خالق تو اللہ ہے بہت سی قوموں نے آسمان کو خدائے اعظم مانا بعض قوموں نے زمین کی پرستش کی بعض نے سورج کی بعض نے چاند کی بعض نے ستاروں کی اور بعض نے دوسرے مظاہرے فطرت کی اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار یہ ذکر فرمایا کہ ان کو میں نے پیدا کیا ہے اور یہ سب میرے حکم کے تابے ہیں آسمانوں کی رفتار زمین کی رفتار سورج چاند اور ستاروں کی رفتار یہ اللہ پاک کے حکم کے تابے ہے سورج طلوع نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو اور غروب نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ پاک کا حکم نہ ہو تو فرمایا کہ تمہارا رب اللہ ہے وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا چھ دنوں میں یہ چھ دن جو اللہ نے بیان فرمائے تو اس سے یہ دن اور رات تو مراد نہیں ہے یہ جو ہمارے ہاں ہے چوبیس گھنٹے والا دن اور رات کیونکہ جس وقت اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اس وقت نہ چاند تھا نہ سورج تھا نہ زمین تھی نہ آسمان تھا تو اس لیے یہ دن تو مراد نہیں ہو سکتے تو کیا مراد ہے چھ دنوں سے بعض حضرات نے کہا کہ چھ زمانے مراد ہیں چھ زمانوں میں اللہ پاک نے پیدا کیا بعض نے کہا کہ چھ مراحل مراد ہیں مختلف مراحل میں اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کیا بعض نے کہا کہ چھ سے مراد چھ درجات اور چھ مراتب ہیں چھ مرتبوں اور چھ درجوں میں ان کو پیدا کیا تو فرمایا کہ چھ دنوں میں چھ مرحلوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا پھر اللہ عرش پر قائم ہو گیا عرش پر قائم ہونے کا کیا مطلب ہے ان الفاظ کو متشابہات میں سے شمار کیا جاتا ہے یعنی جن الفاظ کے معنی تو ہم جانتے ہیں لیکن ان کا صحیح مفہوم ان کی صحیح حقیقت وہ ہم نہیں جانتے اب اس کا معنی تو بالکل آسان ہے اللہ عرش پر قائم ہو گیا لیکن قائم ہونے کی حقیقت کیا ہے کیا عرش کی حیثیت ایک تخت کسی ہے جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھ جاتا ہے تو اللہ بھی تخت پر بیٹھ گیا نہیں معذ اللہ یہ تو ہم مفہوم بیان نہیں کر سکتے اب اس بارے میں علماء کے دو گروہ رہے ایک تو سلف کا گرو تھا پرانے علما کا وہ تو ایسے الفاظ کے بارے میں کہہ دیتے تھے نؤمنو کا ایمان صحابہ استفا ان تلیق و من غیر تشبی بلا تک ہم اس استفا پر ایمان رکھتے ہیں جیسے صحابہ کرام ایمان رکھتے تھے لیکن نہ تو ہم تشبی کے قائل ہیں کہ اللہ کو انسانوں کے ساتھ بادشاہوں کے ساتھ تشبیہ دیں نہ کسی کا کسی خاص کیفیت کے قائل ہیں بس ہم اس سوا کو مانتے ہیں اگرچہ اس کی حقیقت وہ ہم نہیں جانتے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مشہور قول ہے اس قسم کے الفاظ اور جملوں کے بارے میں وہ فرماتے تھے کہ استفا حق یہ استفا اللہ کا قائم ہونا برحق ہے بل ایمان بھی واجب اس پر ایمان رکھنا واجب ہے جب ظاہرہ کے قرآن سے ایک بات ثابت ہے تو اس پر ایمان رکھنا یہ واجب بل کیف لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے بس سوال و اور اس کے بارے میں سوال کرنا کہ اللہ کیسے مستوی ہو گیا عرش پر کیسے قائم ہو گیا اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بداعت ہے یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مشہور قول ہے تو سلف کا جو نظریہ اور عقیدہ تھا وہ بڑا محفوظ قسم کا وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اگرچہ استوا کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے اور اس حقیقت کے معلوم نہ ہونے سے کسی کے ایمان میں کسی کے عمل میں کوئی فرق بھی نہیں پڑتا اگر کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کے لیے استفا کس طرح ہے تو نہ تو قبر میں اس کے بارے میں سوال ہوگا نہ عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق ہے تو بہرحال ہم مانتے ہیں استیوا جو ہے جو اللہ کی شان کے لائق لیکن خلف نے بعد میں آنے والے علماء نے کچھ تعویل کی جب بعض لوگوں نے بار بار سوال کیے اجمیوں نے نو مسلموں نے بار بار سوال کیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو انہوں نے تعویل کی اور تعویل یہ کی کہ سمت عرش عرش پر قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کائنات کے معاملات کی تدبیر کرنے لگا تو اللہ کائنات کے معاملات کی تدبیر کر رہا ہے اس کائنات کے نظام کو کیسا چلانا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ایک دفعہ زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر چھوڑ دیا جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ زمین و آسمان کا نظام سورج اور چاند اور ستاروں کا نظام سمندروں دریاؤں اور نہروں کا نظام ہواؤں دھوپ اور بادل کا نظام یہ خود بخود چل رہا ہے اللہ پاک نے اس کے لیے فطرت کے کچھ قوانین بنا دیے ان قوانین کے تحت یہ نظام خود بخود چل رہا ہے معذ اللہ اللہ پاک کا اس نظام کے چلانے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن اہل سنت والجماعت جماعت کا عقیدہ ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اس نظام کو اللہ پاک خود چلا رہے ہیں وہ مدبر ہیں تدبیر کرتے ہیں کس طریقے سے نظام کو چلانا ہے اللہ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا خیمہ ہو اور پھر دن کی روشنی پر اس کو ڈھانک دیا جائے دن کی روشنی اندھیرے کے خیمے میں چھپ جائے یوکش لین النہار وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے پھر رات کے اندھیرے سے وہ روشنی کو نکال لیتا ہے یتلبہ حسیسا رات دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے دونوں ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تو رات کے پیچھے دن اور دن کے پیچھے رات لیکن بتانا یہ ہے کہ رات اور دن نہ تو یہ صاحب ارادہ ہستیاں ہیں ایسا نہیں کہ یہ خود ارادہ کر لیتے ہوں خود فیصلہ کر لیتے ہوں کہ دن کو کیسے آنا ہے رات کو کیسے جانا ہے نہ تو یہ صاحب ارادہ مخلوق ہیں اور نہ ہی آٹومیٹک مشین کی طرح ہے کہ خود بخود سارے کا سارا نظام چل رہا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ سب اپنے وجود اور اپنے عمل میں اللہ کے فیصلے اور اللہ کے ارادے کے تابے ہیں اللہ ان کے لیے فیصلہ کرتے ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سورج اور چاند بھی یہ صاحب ارادہ اور صاحب تصرف دیوی اور دیوتا نہیں ہیں بلکہ ہر مرحلے میں یہ مجبور اور محکوم ہے اللہ پاک ان کے بارے میں جو فیصلہ کرتے ہیں اس کے مطابق یہ چلتے ہیں اللہ نے فیصلہ کیا سورج کے لیے مشرق سے تلو ہونے کا مغرب میں غروب ہونے کا ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک فیصلہ فرما دیں گے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا مشرق میں غروب ہونے کا تو ایسا ہی ہوگا تو یہ قرآن بار بار یہ بتاتا ہے کہ یہ چیزیں یہ چیزیں جو تمہیں بڑی بڑی نظر آتی ہیں یہ کوئی صاحب ارادہ صاحب قوت صاحب طاقت صاحب اختیار ہستیاں اور مخلوق نہیں ہیں اور نہ ہی یہ ایٹومیٹک مشین کی طرح ہے کہ خود بخود چل رہا ہے نہیں بلکہ ایک چلانے والا اس نظام کو چلا رہا ہے اس کے حکم سے ان کا تلو بھی ہوتا ہے اور ان کا غروب بھی ہوتا ہے اور اس نے پیدا کیا سورج اور چاند اور ستاروں کو سب اسی کے فرمان کے تابع ہیں اللہ قبل امر یاد رکھو کہ آفرینش بھی اللہ کے لیے پیدا کرنا بھی اللہ کے لیے ہے اور حکومت کرنا بھی یہ اللہ کے لیے ہے عام طور پر شرک ان دو چیزوں میں ہوتا ہے یا تو شرک فی الخل ہوتا ہے یا شرک فی المر انتظام ہوتا ہے یعنی یا تو شرک کرتے ہیں پیدا کرنے کے بارے میں کہ اسے پیدا کرنے میں کسی اور کا بھی حصہ ہے کسی اور کا بھی ہاتھ ہے ڈبلو اور یا پھر شرک کرتے ہیں انتظام میں کہ اس کا انتظام چلانے میں کسی اور کا بھی ہاتھ ہے تو اللہ نے دونوں قسم کے شرک کی نفی فرما دی فرمایا کہ نہ تو ان کی تخلیق میں اللہ کے سوا کسی اور کا ہاتھ ہے اور نہ ان کا انتظام چلانے میں اللہ کے سوا کسی اور کا ہاتھ ہے تبرانی میں ایک روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر فرمایا کہ دو شخص کو نیک عمل کرے اس, اس نیک عمل پر اللہ کی تعریف نہ کرے بلکہ اپنی تعریف کرے تو فرمایا کہ اس نے کفر کیا اور اس کا عمل باطل ہو گیا جس کو اللہ پاک نے نیک عمل کی توفیق دی اور پھر اس پر اللہ کی تعریف نہیں کرتا کہ اللہ نے کرم کر دیا کہ اللہ نے مجھے نماز کی توفیق دے دی اللہ نے صدقہ خیرات کی توفیق دے دی اللہ پاک نے حج عمرہ کی توفیق دے دی اللہ نے دع تو تبلیغ کی توفیق دے دی اللہ نے قرآن پاک کے درس و تدریس کی توفیق دے دی اللہ کی تعریف نہیں کرتا بلکہ اپنی تعریف کرتا ہے میں نے یہ کر دیا اور میں نے وہ کر دیا تو فرمایا کہ اس نے کفر کیا اور اس کا عمل باطل ہو گیا اور اس حدیث کا دوسرا حصہ جو اس آیت کریمہ سے متعلق ہے فرمایا کہ ومن زامہ اور جو شخص یہ خیال کرتا ہے یہ سمجھتا ہے اللہ پاک نے بندوں کو بھی کچھ اختیار دے رکھا ہے تو وہ وہ شخص اس آیت کریمہ کے ساتھ کفر کرتا ہے جو اللہ پاک نے اپنے تمام انبیاء پر نازل کی وہ کیا اللہ لہ الخلو یاد رکھو تخلیق کا اختیار بھی صرف اللہ کو اور انتظام اور حکومت اور تدبیر کا اختیار بھی یہ صرف اللہ کو تو بندوں کے لیے ثابت نہ کرے کہ ان کے لیے کوئی اختیار ہے تخلیق میں یا کائنات کا نظام چلانے میں تبارک اللہ رب العالمین اللہ برکت والا ہے اللہ برکت سے بھرا ہوا ہے بعض حضرات نے ترجمہ یوں کیا اللہ برکت سے بھرا ہوا ہے اللہ برکت ہی برکت ہے اللہ برکت والا ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے اللہ پاک کی اللہ پاک کے خالق ہونے کو بیان کیا اللہ پاک کے قادر ہونے کو بیان کیا اللہ پاک کے مدبر ہونے کو بیان کیا اللہ پاک کی توحید کو بیان کیا اور اب اللہ سے مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ مانگو تو اسی اللہ سے مانگو جو خالق بھی ہے جو قادر بھی ہے جو مدبر بھی ہے جو وحده لا شریک لا ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے خفیہ اپنے رب کو پکارا کرو آجزی کے ساتھ اور چپ کے چپکے دو ہدایتیں دی ذکر و دعا کے لیے کہ جب اللہ سے دعا کرو تو ایک چیز تو یہ ملحوظ رکھو کہ یہ مانگنا اجزو انکسار کے ساتھ ہو توازو کے ساتھ ہو لب و لہجے سے بھی تواز ظاہر ہوتی ہو حت اور صورت سے بھی توازو ظاہر ہوتی ہو دل کے اندر بھی توازو ہو جس کو کہتے ہیں خوشو خزو تو دل کے اندر بھی توازو اور آجزی الفاظ لب و لہجہ یہ بھی توازو والا اور ہے اور شکل و صورت یہ بھی توازو والی جیسے کہ کہا گیا کہ اول تو روبو اور اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم رونے کی صورت ہی بنا لو تو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس پر توازوں کا غلبہ ہے اس پر آج بھی کا غلبہ ہے اللہ سے اس طرح مانگے اللہ سے تکبر کے ساتھ نہ مانگے اکڑ کر نہ مانگے اور غفلت کے ساتھ نہ مانگے بلکہ آج کے ساتھ اللہ پاک سے مانگے اور دوسری صفت دوسری ہدایت جس کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا وہ یہ کہ دعا کرے تو خفیہ خفیہ کرے آہستہ آہستہ کرے چیخ چیخ کر دعا نہ کرے آہستہ دعا کرنے میں ریا نہیں ہے دکھاوا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ نے بہت سی احادیث میں غفیہ آئستہ اللہ سے مانگنے کا حکم دیا حیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ دعا میں آوازیں بہت بلند کر رہے تھے چیخ چیخ کر اللہ کو پکار رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوہ الناس اربعو علی انفسکم فا انکم لا تدعون اسم بلا غائبا لوگو اپنے اوپر رحم کرو اپنے اوپر ترس کرو اتنی مشقت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو تم معاذ اللہ کسی بہرے اور غائب خدا کو نہیں پکار رہے انکم تدعون سمیعا قریبا بہو معکم۔ تم تو ایسے اللہ کو پکار رہے ہو جو سنتا ہے اور جو تمہارے بہت قریب ہے اور تمہارے ساتھ ہے وہ کہتا ہے وَنَحْمُ اقرب علی ہم انسان کی شارغ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں لہذا فرمایا کہ چیخنے کی چلانے کی ضرورت نہیں ہے اور حیرت انسر سرویت ہے انہوں نے فرمایا کہ دعوتن فی صر تعدل صرف فیل اعلانیہ خفیہ اللہ سے دعا کرنا آہستہ اللہ سے دعا کرنا یہ الانیہ دعا کرنے کے ستر دفعہ الانیہ دعا کرنے کے برابر ہے ایک دفعہ آہستہ آہستہ خفیہ خفیہ اللہ کو پکارنا ستر بار الانیہ اور چیخ چیخ کر دعا کرنے کے برابر ہے اس کا ادر و ثواب اس کے مقابلے میں بہت زیادہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اکبر فرمایا کہ پہلے مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ سے بہت مانگنے والے تھے بہت مانگتے تھے مانگنے میں بہت کوشش کرتے تھے اور وقت لگاتے تھے خوب اللہ کو پکارتے تھے لیکن اس کے باوجود ان کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی سوائس کے کہ اللہ کے درمیان اور ان کے درمیان جو ہلکی سی آواز نکلتی ہے یا کسی کی سسکیاں رونے کی سسکیاں وہ سنائی دیتی تھی لیکن اس کے علاوہ ان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی اور فرماتے کہ ان میں سے بہت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ تلاوت کرنے والا ہے ایسے واقعات بھی لکھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کوئی ملنے والا آ گیا پہلے قرآن کو اٹھا کر چھپا دیا اور سنجیدہ ہو کر بیٹھ گئے سب اس سے ملاقات کی ہے تاکہ کہیں یہ ہمارا عمل ریا اور دکھاوے میں شمار نہ ہو جائے اتنی احتیاط کرنے والے اللہ اکبر بہت سے لوگ چھوٹا سا عمل کر لیں تو لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں یہ عمل کرنے والا ہوں لیکن ان کا حال یہ کہ وہ عمل کرتے تھے اور کوشش کرتے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں یہ عمل کرنے والا ہوں تو فرمایا کہ اللہ کو بہت زیادہ پکارتے تھے اللہ سے بہت زیادہ مانگتے تھے لیکن ان کے مانگنے کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا ان کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اد اب بکر خفیہ اپنے رب کو آجی سے پکارو اور اپنے رب کو چپ کے چپ کے پکارو البتہ علما کہتے ہیں کہ کسی خاص موقع پر پوری جماعت سے اگر دعا مقصود ہو تو اس صورت میں اونچی آواز سے دعا کرنا جائز ہے اگر پوری جماعت کو دعا میں شریک کرنا مقصد ہو تو ایسے موقع پر بلند آواز سے دعا کرنا یہ جائز ہے لیکن اس میں بھی علماء نے دو شرطیں رکھی ہیں پہلی شرط یہ کہ دوسروں کی عبادت میں خلل نہ ہو اور دوسری شرط یہ کہ اس کو مستقل عادت نہ بنا لیا جائے مستقل معمول وہ نہ بنا لیا جائے کبھی کبھی اس میں بھی آہستہ دعا کی جائے کبھی کبھی نہ بھی کی جائے تاکہ لوگ اس کو کوئی لازمی چیز سمجھنا نہ شروع کر دیں تو آپ بھی جان لی دیئے کہ ہم جو بعض اوقات یہ درف کے اختتام پر دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کوئی فرض واجب یا سنتے لازمہ نہیں ہے کہ ہر صورت میں درس کے اختتام پر باز کے اختتام پر دعا کرنا ضروری ہے نہیں ہے اگر ہم لازمی سمجھیں گے تو یہ بدعت ہو جائے گی اگر ہم نے لازمی سمجھنا شروع کر دیا میں نے اگر کبھی دعا نہ کی تو آپ نے یہ سمجھا کہ بہت گناہ کا کام کیا ہے آج دعا ہی نہیں کی تو یہ بدعت ہو جائے گی شریعت نے جس کام کو لازم نہیں کیا اس کو لازم کر لینا اور شریعت سمجھ کر کر لینا یاد رکھیں کہ یہ بدعت ہے آج کل بہت سے میں کرام جو دعا مانگتے ہیں تو یہ حقیقت میں دعا مانگنا نہیں ہے بلکہ دعا پڑھنا ہے دعا پڑھتے ہیں رٹے رٹائے الفاظ ہوتے ہیں میں کرام کی زبان پر نہ ان کو پتا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں نہ مقتدیوں کو پتا کہ امام صاحب کیا مانگ رہے ہیں امام صاحب نے بھی ہاتھ اٹھا دیے مقتدیوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے نے چند رٹی رٹائی دعائیں پڑھ دی اور لوگوں نے آمین کہہ کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے منہ پر ہاتھ پھیر دی یقین کرے میں نے ایسے آئمہ کی دعائیں سنی کہ ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہیں اللہ محمد السلام ان کے سلام تبارک رحم سمجھنے میں کیا پڑا اللہ منت السلام یہ دعا ہے لیکن اس کو اس طریقے سے پڑھا تیزی کے ساتھ ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا کچھ پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں. تو بھائی یہ دعا مانگنا نہیں ہے دعا پڑھنا ہو گیا مانگنا اور چیز ہے پڑھنا اور چیز ہے تو اللہ نے فرمایا کہ آج ہی جی سے مانگو اور چپ کے چپ کے مانگو ان لا یحب المعتین بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا حد سے تجاوز کرنا کسی بھی عمل میں اللہ کو پسند نہیں ہے غد دعا میں ہو یا کسی اور عبادت میں بھائی نماز میں بھی اگر حد سے تجاوز کرے اللہ کو پسند نہیں ہے اب نماز میں حد سے تجاوز کرنا کیا ہے اب بیوی بی بچے گھر میں بیمار پڑے ہیں والدین کو اس کی خدمت کی ضرورت ہے اور یہ کہتے ہے میں تو آج سلاد و پڑھوں گا اور ایسی پڑھوں گا کہ صبح سے لے کر دوپہر تک سلاۃ و ہی پڑھتا رہوں گا خشو خضو کے ساتھ پڑھتا رہوں گا۔ تو بھائی اس کی یہ سلاۃ و یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی جب اس کے بوڑھے والدین اس کی خدمت کے محتاج ہوں یا اس کے جیوی بچوں کو اس کی توجہ کی ضرورت ہو اور یہ کہہ رہے میں سلاد و تصویر بڑھوں گا تو کسی بھی عمل میں حد سے تجاوز کرنا خواب نیک عمل ہی کیوں نہ ہو یہ اللہ کو پسند نہیں اب ذکر تو چل رہا ہے دعا کا اور اللہ نے ایک اصولی بات بیان کر دی اور یہ اللہ کا انداز ہے کہ اللہ پاک بعض اوقات جزی مسائل کے ضمن میں ایک کلی اصول بیان کر دیتے ہیں جو زندگی کے ہر شعبے میں چل سکتا ہے اللہ نے فرما دیا کہ میں حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا چاہے کسی بھی چیز میں حد سے تجاوز کر جائے یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے اب دعا میں حد سے تجاوز کرنا کیا ہے علماء نے لکھا ہے ایک تو یہ ہے کہ لفظی تکلفات دعا کے اندر مقفہ مسجہ عبارت بنا سنوار کر عبارت شاعرانہ قسم کی دعائیں یہ یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے جیسے بعض لوگوں نے یاد کی ہوتی ہیں شاعرانہ قسم کی دعائیں